الم ترا دلی لکڑی نمبر نو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی پس نکالے ہم نے بس اب اب اس کے پھل کے مختلف ہیں رنگ کے پھلوں کے رنگ مختلف ہیں نا کھجور کو دیکھو کتنے رنگوں میں ہے وہ مینل جیبال ہے جو دادن بیس مینل جیبال کے نیچے لکھو خبر مقدم جو دادن کے نیچے لکھو مبتدا موخر یہ کچھ معنی مشکل ہے غور کرو اور پہاڑوں سے یعنی ثابت ہیں پہاڑوں سے ٹکڑے جو دد مانا ٹکڑے بیج ان بمرون بعض سفید بعض سرخ بیج مانا باز بیزن بعض ہومرون بعض ٹکڑے سفید ہیں بال ٹکڑے کیا ہیں آگے جی مختلف ان الوان وہاں یہی سفید اور سرخ جو ہیں پھر ان میں مختلف ہیں ان کے رنگ ان کے رنگ کیسے مختلف ہیں شدت ضوف کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ سفید کوئی درمیانہ کوئی کم اسی طرح سرخ بھی ایسے ہیں کوئی بہت زیادہ سور کوئی درمیانہ کوئی کم یہ ہے مختلف ہیں رنگ بون کے بشدت و زو و غرابیب و سود اور بعض پہاڑوں کے ٹکڑے کیا ہیں گہرے بہت گہرے سیاہ غرابیب کا منالی لکھو بہت گہرے سود کا منہ سیاہ بہت گہرے سیاہ حضرت شاہ عبد القاد رحمت اللہ مانا کرتے ہیں بجنگ سیاہ اور گہروں کو کہتے ہیں ہندی میں بجنگ ہے <laughs> بھائی یہ معنی سمجھ آیا ہے یہ مشکل معنی ہے اس لیے میں بار بار پھر ایک دفعہ لوٹاتا ہوں وہ مینا اور ثابت ہیں پہاڑوں سے کیا ٹکڑے یہ مبدا موخر ہے بیج ان ومرون باز و باز ان کے کیا ہیں سفید باز کیا ہیں سورف ہیں پھر یہ بیز اور ہمر جو ہے نا سفید سرپیے خود مختلف ہیں ان کے رنگ کس کے ساتھ بے شدہ تو زو وغیرہ بھی اور بعض ٹکڑے جو ہیں نا وہ بہت گہرے سیاہ ہیں اب آئیے سمجھ وہ مینندا سے اور لوگوں سے جانوروں سے یہ متلک جانور یہ چوپائے خاص ہو گئے مختلف ہیں رنگوں کے اسی طرح انکش اللہ مستقی کا بیان سوائے اس کی اجرتیں اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں سے کون ڈرتے ہیں جی علماء علماء وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی معرفت کا ولا ہے اللہ کی معرفت تو چونکہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں تو جو کسی کی عظمت کو جانے اس سے زیادہ ڈرتا ہے نہیں کوئی میں آپ کا استاد بیٹھا ہوا ہوں آپ میری عظمت کو جانیں گے تو وہ اس سے ڈریں گے آج نہیں ڈریں گے تو مولوی منظور کیا جانے اس کو <سؤال> اچھا جی ان اللہ عزیز نفور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں بخشنے والے ہیں انگے بشارت ہے ان اللہ بے شک وہ لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو صفت نمبر قائم کرتے ہیں نماز کو دو خرچ کرتے ہیں اس سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہر یہ کتنے ہیں تین یہ تین اور سات دن کے اندر ہیں سمرا وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کے جو ہر گزن تباہ ہوگی قیامت کی ہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا دے گا اللہ ان کو ان کے ثواب اور بڑھائے گا ان کو اپنے فضل سے بے شک وہ بخشنے والا ہے قدردان ہے یہ سمجھ آ گیا جی یہ دشارت مومنین کے لیے ولزی اور حینا دلیل بھائی اور وہ کتاب کہ وہی کی ہے ہم نے طرف تیرے ہو بال کو کتاب کا نہ پہلے آگیا ہے وہ حق ہے تصدیق کرنے والی ہے. ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا ہے یہ کون سی دلیل ہے جی دلیل واہ آگے ذرا غور فرمائیں یہ مشکل آیا تھا سما اور رسم کتاب پھر وارث کیا نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں کو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 اس لیے کہ میں پڑھتا تھا تو ایک استاد نے میرا یہ امتحان لیا اس آیت کا اس لیے مجھے خوب یاد ہے سما اور اسنا کے نیچے لکھو بشارت اخروی برائے خدام القرآن بشارت اخروی برائے خدام القرآن لکھ لیا جی خدام القرآن اچھا جی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر تو بہت سے لوگ رہتے ہیں نا ٹھیک ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے یا نہیں تو یہاں استفاع سے مراد وہ استفاع نہیں کہ بالکل ولایت کے مقام پہ پہنچا دینا برگزیدہ کر دینا اس استعفی سے مراد یہ ہے کہ ایمان دے کے ان کی دل میں محبت ڈال دینا قرآن کی یہ ہے استعفی کیا ہے پہلے ایمان کے ساتھ استفاہ ہو اللہ نے ہمیں ایمان جو ادا کیا تو سارے انسانوں سے چن لیا یا نہیں بہت سے کافر ہیں ان کو ایمان نصیب ایمان نصیب ہوا ایک تو یہی استفا ہے خدا کا چن لینا پھر ہمارے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دی کہ ہم قرآن بھی پڑھیں یہ بھی کا ہے استعفی ہے تو یہی ہے اللہ کا استعفی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے بعض آدمی بہت بڑے نیک ہوں گے ہم میں سے بعض بھی کچھ درمیانے ہوں گے جو مجھ سے گناہ گار بھی ہوں گے اللہ نے فرمایا یہ سب بکے ہوئے ہیں وق کریں وق کریں اس کتاب کے صدقے سارے چاہے گناگار بھی ہو لیکن تمہارے اندر کتاب کی محبت ہے اپنا وقت نکال کے کتاب پڑھنے اور رب پر مارتے میں نے سب کو وقت دیا ظالموں کو بھی وقت دیا ظالم کا معنی یہاں گناگار ہے مشرق نہیں آیا تو قرآن کی فضیلت کا پتہ چلا یا نہ پتہ چلا یہ بشارت وخر ہے براہ خدام القرآن پھر وارث کیا ہم نے قرآن کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے یہ تمہیں چنا ہے اللہ نے کس کے ساتھ چنا ہے ایمان کے ساتھ چنا ہے اور خدمات قرآن کے ساتھ چنا ہے کس کے ساتھ چنا ایمان کے ساتھ اور خدمات قرآن کے ساتھ بن ہم ظالم ال نفسے بس بعض ان میں سے گناہ ہیں ظالم ال کے نیچے کو گناگار مشرق مراد نہیں نمبر ایک اور بعض ان میں سے مقتصد ہیں درمیانے ہیں نمبر دو اور بعض ان میں سے سب کت کرنے والے ہیں ساتھ کے اس کے خیرات کے نیکیوں میں سب کت کرنے والے ہیں بے اذن اللہ اللہ کی توفیق سے بے اللہ منا اللہ کی توفیق سے ظال کا فضل کبیر یہی وارث کرنا جو ہے نا کتاب کا یہ فضل بڑا ہے تو میں جو کتاب کا وارث منا ہے خدا کا کیا ہے بڑا فضل ہے عدن جناتین جنات سے پہلے کیا ہے لہم ہے ان سب کے لیے باغ ہے ہمیشہ رہنے کے اب سب میں گار آ جاتے ہیں نہیں قرآن کے صدقے کے بخشے جا رہے ہیں ان کے لیے باغ ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے ان کے اندر پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے موتی لباس ان کا ریشم کا ہوگا اور کیا کہیں گے بیشتوں میں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے ہم کو بے شک رب ہمارا غفور ہے بخشنے والے قدر دان ہے جس نے ہمارا قدر کیا کہ ہم نے اس کی کتاب کی خدمت کی اللہ زی آل لانا جس نے اتارا ہم کو دار المقامہ ہمیشہ رہنے کے گھر کے اندر اپنے فضل سے لائے مسونا نہیں پہنچتا ہم کو بیچ اس کی مشقت اور نہیں پہنچتی ہم کو بیچ اس کے کیا تھکان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 اس گناہ کی یہ تر شاگرد پڑھا رہے ہیں کوئٹے میں پڑھا رہے ہیں کون آتے ہیں کیا ہم اتنی پہ پہنچ گئے اسی طرح گکھڑ میں پڑھا رہے ہیں اپنا تو میں خود افتتاح کر کے آئے نا بہاول پور کے اندر خانے وال کے اندر اس کریم کا کرم نہیں قرآن کی خدمت کرو گے نا تو تم محبوب خلیط بھی بن جاؤ گے محبوب خدا بھی بنو گے اور محبوب فلحق دنیا تمہارے ساتھ محبت کی اب ایک حدیث سن لیجئے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق نہ یہ کتنی قسم ہے جی تین نا ایک سابق ایک مقتصد دوسرا کیا ظالم گناہ گار پر میں سابق نہ ہمارا سابق تو سابق ہے نا وہ مفت سے درمیانہ نجات پانے والے ہیں ب ظال منا مقور لہو جو گناہ گار ہے اس کی کیا ہے بچے قرآن کے سل کے بخش اللہ اللہ اللہ اپنی آپیں کلام کی محبت ہمارے دل میں مرکوز کر دیں ہمارے دل میں مرکوز کر دیں ہمارے دل میں مرکوز کر دیں دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا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 کوئی oh, سفید رشی نظیر سے مراد بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے بابا جب تمہارے بال سفید ہو جائے نا سر کے بال کے یہ کیا ہو جائے گا نظیر یہ بھی ڈرائے گا کہ فصل پک گئی ہے اب کٹائی کا ٹائم ہے جب فصل سفید ہو جاتی ہے کٹائی کٹائی ہوتی ہے نہیں فصل پک گئی کٹائی کری بھائی تو بڑھاپا بھی ڈراتا ہے ایک شاعر کہتا ہے رائے تو شیبہ مینو من زور منایا صاحب ہی وہ ہے کہ بڑھاپے کو میں نے دیکھا کہ موت سے ڈرا نے آ گیا ہے کیسے ڈرانے آ گیا موت سے ڈرا نے آ گیا بڑھاپا میری بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی ڈرتا کیوں ہے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 کائل تن تخب یا حبیبی و سب دشار شاب قبل حبیری میری محبوبہ نے کہا اس کو کیا کر دے کالا کر دے فکل تو لہل مشیب نظیر و عمری و تو مسن جہن نظیر نظیر کے چہرے کو میں کالا نہیں کرنا چاہتا تو بڑھاپا بھی نظیر ہے فزو کو ان کو کہا جائے گا چکو عذاب چکو پ نہیں واسطے ظالمین کا کوئی مددگار ان اللہ عالم غیب اسلم دلیل دلی نمبر کتنی جی دس بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ تیز آسمانوں کا زمینوں کا وہ جاننے والا ہے سینے کے رات او اللہ زی وہی وہ ذات ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام کس کے اندر زمین کے اندر فمن کا انجام کو جو کفر کرے گا اس کے اوپر کفر کا وبال ہے اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر ان کا نزدیک رب اپنے مگر ناراز کی دنیا کے اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر ان کا مگر خسارہ آخرت کے اندر دنیا خسارہ آخرت قل آ رہا ہے تم سمرائے دلائل نمبر تین آپ فرما دیئے وہ دکھ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 یہ مطالبہ دلی نقلی ہے مشرقین سے جب یہ چیز نہیں تو مشرق بتائیں کہ کیا ہم نے ان کو کتاب دی ہے جس میں شرک کا جواز ملتا ہو مطالبہ دلی نقلی ہے مشرقین یا دی ہم نے کو کتاب کے پس پر دریل واضح کے وہ اس سے کتاب میں لکھا ہو غیر اللہ کو پکارو بلکہ نئی وعدہ دیتے کیا ہے نئی وعدہ دیتے ظالم باز باز کو مگر کس کا جی دوکھے کا پہلے بعضوں سے مراد ہیں بڑے دوسرے باز سے مراد کون ہے چھوٹے پہلے مطبوع ہے نئی نہیں وعدہ دیتے ظالم بڑے لوگ چھوٹوں کا مگر دوکھے کا ان اللہ ان سے کچھ سماو دری لکڑی نمبر کتنی جی بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے آسمانوں کو زمین کو اس سے کہ ٹال جائیں اپنی جگہ سے اگر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 پہ آ ان کے بعد نزیر تو ما زادہم اللہ نپورہ اناد ان لکھو جی جب نظیر آ گیا تو ما زادہم ہوں اللہ نپورہ اناد نمبر ایک میرے محترام اس کی پہلے ترکیب سمجھ لیجئے پھر آپ کو پتہ چلے گا ما زادہم نہ زیادہ کیا آنے نے ان کو اللہ کپورا مگر بیت بار نفرت کے اب نفور کے بعد لفظ ہے وہ مکر سیہ دیکھ رہے ہو یہ واہ آتفا ہے مکرب سی کاف نفور میں پڑ رہا ہے اس پہ اب غور کرو جی حضور کی تصویر آوری کے بعد ان کی نفرت بھی بڑی اور بری تدبیر بھی بڑی حضور کے خلاف تدبیریں کرتے رہے دو چیزیں بڑھی آگیا گیا سمجھ حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کی کا بڑھی نفرت بھی بڑھ گئی حضور سے نہ۔ اور بری تدبیریں بھی بڑھ گئی حضور کے خلاف کرنے لگے یہ نفرت اور بری تدبیریں کیوں کرتے تھے استقبار انتظار بابا جا تکبر کے یہ تکبر سبب تھا یہ دو حرکتوں کا آپ کو سمجھ آ گیا ہے آہ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 ہم کا منع ان کے اندر نہ بڑھایا حضور کے آنے نے ان کے اندر مگر کس کو نفرت کو اور دوسری کیا چیز وہ مکرب سیے بری تدبیر کو یہ کیوں بڑھایا اس چیز نے استقبارہ پھر لائیے سبا بھائی بہت جب تکبر کے زمین میں کہتے تھے اس کی بات کیوں مانے ہم سردار ہیں یہی کو فرمایا اور نہیں نازل ہوتا ببال تدبیر بری کا مگر ساتھ آ کیا کہتے ہیں چاہ کن را چاہ در پہ من ہافر پیرن لے اخیف حقد واقع پل نہیں انتظار کرتے مگر طریقے پہلے لوگوں کی جیسے ان پہ عذاب آئے یہ بھی چاہتے ہیں عذاب آئے اور ہرگز نہ پائے گا تو واسطے طریقے اللہ کے تبدیلی تبدیلی کا کیا منع کہ عذاب کی جگہ اللہ تعالیٰ کیا رحمت کرے نہیں عذاب آ پہ اور ہرگز نہیں پائے گا تو واسطے طریق اللہ کے تحویر تحویر مانا پھیر دینا کیا؟ کیا کہ عذاب دینا ہے ایک کو اور دوسرے کو اللہ تعالی دے گی ایسے بھی نہیں ہے جیسے میں مثال سمید تھی نا کہ پٹھان کا گدا مر رہا تھا تو ساری رات دعا کرتا رہا خدا بندہ میرات گاؤ دہکان بے پہ میرات اے اللہ میرا گدھا نہ مرے دہکان کسان کا کیا بن جائے وہ بیل مر جائے یہ ساری رات کہتا تھا میرا گدھا نہ مرے کیا وہ مر جائے تحویل نہیں تبدیلی صبح ہوئی تو گدھا مرا پڑا تھا کہ خدا یا ہزار ہزار سال خدائی کر دے ولیکن کن گاؤ اور آس نہ شناختی نہ اتنا پتہ نہیں اے اللہ تم کھوج کے گدھا گدا بنایا بیل کو میں تو کہتا رہا کہ بیل مارو مار دیا گدا تو تجھے پتہ نہیں چلا کہ گدا کیا ہے بھائی یہ اجتاوی آسیر ہوں تخویف ہے تن کیا نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر پر دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ کان و حالانکہ زیادہ سخت تھے ان سے بہت بار طاقت کے اور نہیں اللہ تاں کہ ہرائے ان کو کوئی چیز وہ خدا کو کوئی ادھر سکتی ہے آسمانوں میں نہ زمین میں اس رے کو علیم و قدیر ہے بلو جو آخ امحال مجرمین یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ ہمارے گناہوں کے سباب غور کرنا اگر اللہ تعالی گرفت فرما میں ہمارے ہر گناہ پہ تو بھئی چھوٹے بڑے گنا ہر ایک کے اندر نہیں تو میرے خیال میں تو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 جب آج کی کا کمیاب سمجھے تو بدلہ تو ضرور دیں گے نا قیامت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندو کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواز خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا